آمان والے اللہ کی میں لڑتے ہیں اور شتان کی میں لڑتے ہیں تو شتان کے دوستوں سے لڑو بے شتان کا داؤ کمزور ہے